لاحمده والصلاه على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصبحو لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن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 المیات نب ازی کفرو مبل فاقو ابال امر ولہم ازابل سال کبھی او کام روسم ملبی نا فکالو ابشونا فل کفروس قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَسُنَّ سُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ اتَّغَابٌ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق اللہ راسی رب شہلی سدری و یسرلی امری واہل تم من دسانی یف کولی اللہ ربنا الہمنا رشدنا و من شرور انفسنا اللہ ارنل الحق حقا زکنت باہ وارنا الباطل باطلا تلم و اللہ مربنا نور قلوبنا بنا بل صدورنا وشرہ ووفقنا اسلام تحب نالمات و تربا آمین یا رب ال سر تغابن کا یہ پہلا رکو جو ابھی تلاوت کیا گیا ہے جیسے کہ اس سے قبل وضاحت کی جا چکی ہے کہ کل دس آیات پر مشتمل ہے اور ان میں مضامین کی تقسیم اور ترتیب اس طرح ہے کہ پہلی سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید رسالت اور معاد کا بیان ہے ایک نگیٹو انداز میں اور اس کے بعد کی تین آیات میں کلمہ فا کے ساتھ شروع ہو کر نہایت زوردار دعوت آئی ہے ایمان لانے کی یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ پہلی سات آیات میں تقسیم یوں ہے کہ چار آیات ذات و صفات باری تعالی کے بیان پر یا یوں کہیے کہ ایمان باللہ کی تشریح پر مشتمل ہے پھر دو آیات ایمان بالرسالت کے ذمن میں اہم مضامین پر مشتمل ہیں پھر ایک آیت وہ ہے کہ جو بڑے ہی پرجلال انداز میں خطابی اور اظانی انداز میں ایمان بالآخرہ آخرہ یا معاد کے ذکر پر مشتمل ہے البتہ یہ ترتیب پھر الٹ جاتی ہے جب دعوت ایمان کا مسئلہ سامنے آئے گا تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ان دونوں کو ایک آیت سے بھی کم میں جمع کر لیا گیا اور دو طویل آیات بلکہ پہلی آیت کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ پھر ایمان بالآخرہ آخرہ کے تذکرے پر اور اس پر ایمان اور اس کی اہمیت کے بیان پر مشتمل ہے پہلی چار آیات کا مطالعہ کل مکمل کر چکے ہیں بلکہ جو دوسرا حصہ ہے جو ایمان بسالت و نبوت سے بحث کرتا ہے اس کی بھی ایک آیت پر ہم کل غور کر چکے البتہ چونکہ اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے لہذا اس کا اعدادہ ضروری ہے الم یاتقل نبا قبل کیا نہیں آ چکی تمہارے پاس خبریں نبا کہتے ہیں اہم خبروں کو بڑی اہم خبریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے یعنی یہ وہ اقوام جن کی طرف اللہ تعالی نے ار العظم من الرسل جلیل القدر پیغمبروں کو محبوس کیا اور ان اقوام نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ان کی دعوت کو رد کر دیا جس کی پاداش میں پھر انہیں عذاب اس سال کا نوالا بنا دیا گیا نسیم منسیہ کر دیا گیا ایسے کر دیا گیا کہ گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں کاللم لم نو فیحا لا یورا اللہ مساکل اب ان کے مسکن اور کھنڈر نظر آتے ہیں ان میں رہنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا فرمایا المیات کم لبا النزین کفرو من قبل فزاکو وبا لام تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا بزا اس کی سزا اس کی پاداش کو چکھ لیا اس سے وہ عذاب استعال مراد ہے کہ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں لیکن آیت خبر ہوتی ہے ختم ہوتی ہے و لہم علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے وہ ہے کہ جو اصلا ان کے اصل کرتوتوں کا پورا بدلہ بنے گا یہ تو گویا کہ وہی امباول رسول کے جو مکی صورتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور تکرار اور ارادہ کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں ان کو ایک آیت میں یہاں سمو گیا اس کے بعد فرمایا زالے کا بے انہوں کا نت یہ ان کا انجام اس لیے ہوا یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے کانت تاتی ہم روسو لوہم رسول چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے یہاں واحد مونس کا سیگا آیا ہے کانت تاتی ہم روسو یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول یعنی ان کی طرف جن رسولوں کو اللہ نے مربوز کیا بل بیانات نات جمع ہے بیدنا کی بین قصے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہو روزے روشن کی طرح آیا ہو از خود ظاہر و باہر اور یہ لفظ دونوں چیزوں پر اس کا اطلاق ہوگا ایک تو وہ موجے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو عطا کیے جو ان کی رسالت کے لیے گویا کہ قطع و دلالت ثبوت بنتے تھے اور دوسرے وہ تعلیمات جو وہ لے کر آئے جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں جن کی شہادت فطرت انسانی میں مزمر ہیں یہ مضمون تفصیل سے آ چکا ہے سورہ عال عمران کے درس میں بھی سورہ نور کے درس میں بھی اس سے پہلے سورہ لقمان کا دوسرے رکوع کا درس ہے تفصیل سے آ چکا ہے کہ ایمان تو مجملن یا یوں کہیے کہ بالقوہ پوٹینشلی وہ قلب انسانی میں روح انسانی میں موجود ہے لہذا اس کی گواہی تو اندر سے برامت ہوتی ہے وہ بیانات ہیں تو ان کے رسول ان کے پاس بیانات لے کر آئے موجزات لے کر آئے وہ تعلیمات لے کر آئے کہ جن کی گواہی پر ان کے اپنے قلوب ان کی اپنی ارواح ان کی اپنی فطرتیں شا, شاہد تھیں جن کی صداقت پر گواہی دیتی دی. تھی فکالو اور بشرو تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا یادون جمع کا سیکھا ہے یہاں بشر جو ہے یہ گویا کہ جنس پر دلالت کر رہا ہے جمع ہی یہاں کر جمع کرنے چاہیے کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے یعنی ان کے لیے یہ چیز مستبعد ہوئی ناقابل قیاس نا قابل قبول قرار پائی کہ نبی اور رسول انسان یعنی یہ کہ کوئی ما فوک البشر ہستی ہو کوئی فرشتہ ہو پروں والی مخلوق ہو آسمان سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہو اب یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا زیادہ تر خطاب جن لوگوں سے ہے یعنی مشرقین عرب جو براہ راست اور اولین مخاطب تھے قرآن کے وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے گمراہی نمبر ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شرکا بھی تجویز کر لیے تھے شرک کرتے تھے کچھ ہستیوں کے, اس کے کو ان کے نائب کی حیثیت سے یا اس کے ہاں شفیع کی حیثیت سے گھڑ لیا تھا اور دوسرے یہ کہ قیامت کے بارے میں بھی انہیں شکر کو شبہات تھے رسالت سے بھی وہ بالکل ناواقف ہو چکے تھے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں یوں سمجھئے کہ دو ہزار برس سے تقریباً کوئی نبی آئے نہیں حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں یہ لوگ اور حضرت ابراہیم کی اولاد اور ان کی نسل کی اس شاخ میں نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کے اور حضور کے مابین یہ سلسلہ بن رہا ہے نبوت و رسالت تو جاری رہی ہے نسل ابراہیمی کی دوسری شاخ میں یعنی جو حضرت اسحاق سے چلی ہے علیہ السلاط وسلام بنی اسرائیل میں اس اعتبار سے ان کا استعمال جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں تھا اب بشروں یادون کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے فکفروں پس انہوں نے کفر کیا انکار کیا متولہ اور پیٹھ موڑ لی رو گردانی کی مستغل اللہ اور اللہ نے بھی استغنا برتا واللہ اللہ غنی حمید اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید یہ جامع تو راست اس پر آتا ہے اس کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہے کسی کے ایمان لانے سے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور کسی کے کفر کرنے سے اس کے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی وہ تو غنی ہے حمید ہے یہ دونوں الفاظ آ چکے ہیں تیسرے درس میں بلاقات اینا لکمان الحکمت انشکر اللہ ومن یشکر فن یشکر النفسی ومن کفر فن اللہ غنی حمید وہی الفاظ ہیں اس لیے یہاں اب میں ان کی وضاحت مزید نہیں کروں گا لیکن یہ کہ یہاں کس انداز میں آیا جب انہوں نے کفر کیا اور روح گردانی کی پیٹ موڑ لی تو اللہ نے بھی ان کی جانب سے اپنی شفقتوں اور عنایتوں کا رخ موڑ دیا اللہ نے بھی ان سے ایک طرح سے اپنا رخ پھیر دیا وستغ اللہ اللہ نے بھی شان استغنا کا مظاہرہ فرمایا اللہ غنی اور حمید اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید اسے کوئی احتیاج نہیں اس آئے مبارکہ میں جو اہم نقطہ آیا ہے اس پر ذرا ہمیں غور کر لینا چاہیے انبیاء بیا رسل کے باب میں سب سے بڑی ٹھوکر جو انسان نے کھائی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے لہذا ان کی بشریت آڑے آتی تھی ان پر ایمان لانے میں اور اس کے ذمن میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آسار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں ایک تو یہ کہ واقعتاً انسان کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بظاہر کسی قدر مشکل ہے فلوا اللہ کا رسول اللہ کا فرشتادہ اللہ کا پیغامبر اور وہ عام انسان ہو کچھ تو یقیناً اس میں لوگوں کے لیے اجنبیت ہے انسانوں کے لیے اللہ تعالی ورا الورا ورا الورا ثم ورا الورا ہستی ہے تو اس کا رسول اس کا فرشتادہ اس کا پیغام اس کا ایلچی بھی کچھ تو مختلف ہونا چاہیے جیسے کہ دنیا کا دستور ہے جتنے بڑے شہنشاہ کا سفیر ہوگا اتنی ہی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اس کا ورود ہوگا ایک مناسبت ہوتی ہے جس بادشاہ کا کوئی ایلچی ہے پیغامبر ہے اسی کسی مناسبت کے شان و شوکت کے ساتھ وہ آتا ہے لہذا یہ ایک درجے میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سا ہے اس میں یقیناً قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے لیکن اصل میں اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے ان کے سرداروں نے ان کے چودھریوں نے اس لیے کہ ان کی سرداری کے لیے در حقیقت ایک خطرے کی شکل اختیار کرتے تھے انبیاء اور رسول اگر ان کی طرف لوگوں کا رجوع ہو جائے تو ان کی سیادت ان کی چودراہٹ ان کی قیادت ظاہر بات ہے کہ اس کا دسترخوان جو ہے لپٹ جائے گا اس کی بساط لپٹ جائے گی لہذا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ دیکھیں گے انبیاء اور رسول کے تذکرے میں کہ آلہ ملازین گفروم ان قومیں کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے یہ در حقیقت وہ سردار اور وہ چودھری اور وہ قائدین وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا اس کو بہانہ بنایا اور لوگوں کو ورگلایا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول اور وہ ایک عام انسان کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہو ضرورت کی چیزیں خرید رہا ہو اور یہ کہ وہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہو اسے بھی پیاس لگتی ہو اسے بھی بھوک لگتی ہو اس کے بھی بال بچے ہو وہ بھی اہل ویال والا کیسے ممکن ہے چنانچہ میں اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون میں خاص طور پر یہ مضمون تکرار اور ارادہ کے ساتھ آیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت نو کے بارے میں فرمایا گیا کادل ملازین کفروم ان قومی کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ماں ہزا اللہ بشرم مسل کم یرید ویتفقلا علیہ نہیں ہے یہ یعنی حضرت نوح علیہ السلاط ایک بشر تم جیسا وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر بالا دستی حاصل کرے یہ نبوت کا ڈھونگ اس نے اس لیے رچایا ہے تمہاری سیادت اور قیادت کا یہ شوقین ہے چاہتا ہے کہ تم اس کی سیادت اور قیادت کو تسلیم کرو یرید و یتفلا نے کم ولاؤ شاہ اللہ الزلہ اور اگر اللہ واقعی چاہتا کسی کو رسول اور پیغام بنا کر بھیجنا تو وہ فرشتوں کو ناظر کر سکتا تھا اب یہ بات جو ہے میں اس لیے ارض کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقع تن جیسے ایک جگہ پر آیا فستخف قوم فرون کے بارے میں آیا اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اس نے جو بھی پروپیگنڈے کے ہتھیار اختیار کیے اس سے واقع اس نے اپنی قوم کو کلو بنا لیا ان کی عقل کو اور ان کی مت کو مارنے میں کامیاب ہو گیا فستخف فا قوم فاتعور اور پوری قوم نے اس کی بات مانی اسی کے پیچھے چلے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے در حقیقت یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو لوگوں نے ایکسپوائٹ کیا ہے اسی طرح سورہ مومنون میں ذرا آگے چل کر حضرت حود یا حضرت سالے وہاں نام نہیں ہے ان کے بارے میں ان کی قوم کے سرداروں کا جو قول ہے وہ نقل ہوا وہ قابل من قوم لذینہ کفر ہوا کس زبو اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا وہ اکرف نہ ہوں فرحیات دنیا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں سہولتیں ساز و سامان کیش و عشرت کے اسباب مہیا کر دیے تھے مترفین تھے مطرف نہ ہوں فی الحالات دنیا اب ان کا قول نقل ہو رہا ہے ما ہدا اللہ بشروم مسلو یا اکولو کم یاقل و ممات آکلون امین ہو نہیں ہے یہ شخص یہود اور یہ صالح علیہ صلاح وسلام نہیں ہے یہ شخص مگر تمہاری طرح کا ایک انسان بشر کھاتا ہے وہی کچھ کہ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہ کچھ کہ جو تم پیتے ہو والا انتا تم بشرم مسلکم انلقم از اللہ اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے یہاں یہ لطیف نقطہ سامنے رہے کہ اپنی اطاعت کروانا جو ہے وہ تو ان کے نزدیک ہرگز کوئی قابل اطراف بات نہیں تھی حالانکہ وہ خود بھی انسان تھے لیکن نبیوں کی مخالفت کے لیے دلیل بنایا کہ اپنے جیسے انسان کی بلا ان کام بشرم مسلکم ان نقملہ خاصر <خَاسِرُونَ> ذرا آگے چل کر سورہ مومنون میں پھر فرعون کا اور اس کے سرداروں کا اس کی قوم کے سرداروں کا قول نقل ہوا ہے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ مثلاط وسلام کے بارے میں اور یہاں واقعہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے لیے امتحان قدر شدید بھی ہو گیا تھا اس لیے کہ حضرت موسا اور حضرت ہارون کا تعلق جو ہے وہ ان کی محکوم قوم سے تھا نہ صرف یہ کہ ان جیسے انسان بلکہ ان سے کم تر انسان اس لیے کہ بنی اسرائیل پر تو وہ پورے طور پر غالب تھے مستولی تھے ان کو مستضعفین بنایا ہوا تھا خود مستقبرین بنے ہوئے تھے لہذا ان کا قول یہ ہے اور نو منوں نے بشرین مسلنا وقم و لنا آبدون کیا ہم ایمان لائیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر اپنے ہی جیسے دو بشروں پر اور درا حالے کہ ان کی قوم تو ہماری محکوم قوم ہے غلام قوم ہے یعنی یہ کہ وہ ہم جیسے بھی نہیں ہم سے کمتن لوگ ہیں کیسے مان لیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں کیسے تسلیم کر لیں کہ اللہ نے انہیں نبوت اور احسانت سے سرفراز کیا یہی بات سورہ مومنون کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نور ہے وہ مدنی سورت ہے جس کا پانچواں رکوع جو ہے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس کے بعد سورت الفرقان ہے وہاں یہ مقبول پھر آیا ہے قالو مال حاضر رسول یا کون تام یمشلسواق اہل مکہ نے بھی یہی کہا حضور کے بارے میں یہ کیسے رسول ہے یہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیسے رسول ہے یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یہ گویا کہ یہ بشریت جو ہے یہ کچھ تو واقعتاً انسان کے لیے ایک مرحلہ ہے قبول کرنے میں ایک دقت ہے کہ اپنے جیسے انسان کو رسول کیسے مان لیکن یہ کہ اس کو ایکسپلوائٹ کیا ہے اس کو زیادہ جو ہے ہوا دی ہے ان کے قوموں کے سرداروں نے ان کے چودھریوں نے ان کے جو قائدین تھے انہوں نے اپنی قیادت اور سیادت ان کے حفاظت کے لیے اب اسی بات کا ایک دوسرا رخ ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے یہی مرض کہ نبوت و رسالت اور بشریت کے مابین کچھ فرق و تفاوت کچھ استبعاد کچھ تضاد کا سا پہلو انسان کو نظر آتا ہے یہی برس جو ہے رسولوں کی امتوں میں ایک دوسری شکل میں ظاہر ہوا جن لوگوں کے سامنے وہ رسول بشر کی حیثیت سے موجود تھے انہیں ان کی رسالت کو ماننے میں تعمل ہوا اس بنیاد پر کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں لیکن پھر جنہوں نے مان لیا ان کی آگے کی نسلوں میں امتوں میں پھر یہ گمراہی جو ہے ایک ہی فساد ہے خون کا جو کہیں یہاں ایک پھوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہیں کسی اور جسم کے حصے میں پھوڑے کی صورت اختیار کرتا ہے فساد خون تو ایک ہی کی ہے. اسی طرح مرض بنیادی وہی ہے جس کا ظہور بعد میں امتوں میں اس صورت میں ہوا کہ انہوں نے رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیا بلکہ یہ کہ انہیں الوہیت میں شامل کرنے کی کوشش کی یہ گمراہی اور یہ بیماری جو ہے یہ مرض سب سے بڑھ کر سب سے نمایاں صورت میں ظاہر ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے انہوں نے تو بشریت کے دائرے سے خارج کر کے باضابطہ الوحیت میں شامل کر دیا اقانی میں ثلاثہ میں سے ایک قلوم کی حیثیت سے گویا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹے بھی سلمی بیٹے قرار دے دیے گئے جو کہ شرک کی بدترین صورت ہے شرک فضاد کی اریا ترین صورت جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جب ہم نے یہ اقسام شرک کا مطالعہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بھڑکتا ہے اللہ کا غضب وہ اس قسم کے شرک پر ہے. یہی معاملہ ہمارے ہاں یہ نور و بشر کا جو جھگڑا چلتا ہے اور جس پر کے بڑے بڑے مباحثے ہیں اور بڑے مناظرے ہیں اور مجادلے ہیں اور من دیگرم تو دیگر یہی مسئلہ بشریت کا انکار حالانکہ در حقیقت قرآن مجید نے جس طور سے واضح کیا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے اقسام شرک کے اس مضمون میں کس طرح تحفظ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے حضور کی ذات مبارک کو کہ آپ کی بشریت کو بار بار نمایاں کیا ہے حضور خود فرماتے ہیں ما آنا اللہ بشرم مسن کم ان نما آنا بشرم مسن کم یو ہا الیہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں بشر ہوں میری طرف وحی کی گئی اسی طریقے سے کل ہل کن تو اللہ بشر پہلی آج جو میں نے آپ کو سنائی وہ تو سورہ کہف کی آخری آئے تھے کل انما نبشرم مسلم کم یوہا الما اللہ کم الا ہوا ہے لیکن یہ کہ سورہ بنی اسرائیل جو اس سے متصر قبل ہے اس کا جوڑا ہے اس میں فرمایا کل تو بشر رسولہ جب مطالبے کیے گئے حضور سے کہ یہ موجدہ دکھائیے یہ موجہ دکھائیے یہ کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے رسول مان لیں گے اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ جس کی تلقین کی گئی یہاں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں